اور اے میری قوم اپنی رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پان بھیجے گا اور تم نے جتن کوت ہے اسے اس زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روبردان نہ کرو